إن الذين آمنوا عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود بل فرآعمود فروفی تقزیب لوح محفوظ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کریں گے وہ بڑے بخشنے والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں عرش کے مالک عظمت والے ہیں جو چاہے اسے کر گزرنے والے ہیں تمہیں لشکروں کی خبر بھی ملی ہے یعنی فرعون اور سمود کی کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا لوہ محفوظ میں لکھا ہوا سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنت کی نہروں کا تذکرہ اپنے دشمنوں کا انجام بیان کر کے اپنے دوستوں کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان جیسی کامیابی اور کسے ملے گی پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ اپنے دشمنوں کو جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے سخت تر قوت کے ساتھ اس طرح پکڑیں گے کہ کوئی راہ نجات ان کے لیے باقی نہ رہے وہ اللہ بڑی قوتوں والے ہیں جو چاہا کیا جو کچھ چاہتے ہیں وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا اور پھر بھی مار ڈالنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے نہ انہیں کوئی روکے گا نہ آگے آئے نہ سامنے پڑے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں بشرط یہ کہ وہ اللہ کی طرف جھکیں اور توبہ کریں اور اللہ کے سامنے ناک رگڑیں پھر چاہے کیسی ہی خطائیں ہوں ایک دم میں سب معاف ہو جاتی ہیں اپنے بندوں سے وہ پیار و محبت رکھتے ہیں وہ عرش والے ہیں جو اش تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے اور تمام خلائق یعنی مخلوقات کے اوپر ہے مجید کی دو قراتیں ہیں دال کا پیش بھی اور دال کا زیر بھی پیش کے ساتھ وہ اللہ کی صفت بن جائے گا اور زیر کے ساتھ عرش کی صفت ہے مانے دونوں کے بالکل صحیح اور درست بیٹھتے ہیں وہ جس کام کا جب ارادہ کر لے کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عظمت عدالت حکمت کی بنا پر نہ کوئی اللہ کو روک سکے نہ اللہ سے پوچھ سکے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان کی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آپ کو دیکھا فرمایا ہاں پوچھا پھر کیا جواب دیا فرمایا کہ جواب دیا انی فعائل الم ارید بے شک میں وہ کر گزرتا ہوں جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نبی خبر بھی ہے کہ فرعونیوں اور سمودیوں پر کیا کیا عذاب آئے اور کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی کسی طرح مدد کر سکتا اور نہ کوئی اس عذاب کو ہٹا سکا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے جب وہ کسی ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو دردناکی اور سختی سے بڑی زبردست پکڑ پکڑتے ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ کافر شک و شبے میں کفر و سرکشی میں ہیں اور اللہ ان پر قادر اور غالب ہیں نہ یہ اللہ سے گم ہو سکیں نہ اللہ کو عاجز کر سکیں بلکہ قرآن عزت و کرامت والا ہے وہ لوح محفوظ کا نوشتہ ہے بلند مرتبہ فرشتوں میں ہے زیادتی کمی سے پاک اور سر تاپا محفوظ ہے نہ اس میں تبدیلی ہو نہ تحریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر ہے عبد الرحمن بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب لوہے محفوظ میں موجود ہے اور لوہے محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے سامعین الحمد للہ صورت البروج کی تفسیر مکمل ہوئی